ذکو تو انہیں لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نری نادار اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردن چڑانی میں اور قصداروحے کو اور اللہ کی رامیں اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے